خالسا تحریک کا تجربہ مہاراجا رنجیت سنگھ 1780 سو اسی سے اٹھارہ سو انچالیس عیسوی کا مشہور سکھ راجہ تھے ان کی حکومت ایک بڑے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی دی geographical reach of the sikh empire under رنجیت سنگھ included all lands north of ستلج river and south of high valleys in the north-western Himalayas. The major towns in the empire included Srinagar, Atak, Peshawar, Bannu, Rawalpindi, Jammu, Gujarat, Sialkod, Kangra, Amritsar, Lahore and Multan. Sikh community ke darmian khalsa tahirik ka aagaz British period mein hua. اس کا مقصد تھا مہاراجا رنجیت سنگھ کی پولیٹیکل گلوری کو واپس لانا ملک کی تقسیم کے بعد اس کا دائرہ محدود ہو گیا مگر انیس سو نائنٹین سیونٹی نائن میں خالستان نیشنل موومنٹ کے ذریعے اس کا احیاء ہوا اس کے بعد سکھ دانشوروں نے محسوس کیا کہ ان کی خالصہ تحریک کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو رہی ہے بظاہر اس کا کوئی مثبت نتیجہ نکلنے والا نہیں اس سے سکھ کمیونٹی کے دانشوروں میں نئی سوچ جاگی انہوں نے اپنے کمیونٹی کے اندر وہی ذہن پیدا کیا جس کو ہم نے ری پلاننگ کہا ہے یعنی مہاراجا رنجیت سنگھ کے دور کو گزری ہوئی تاریخ کا حصہ قرار دینا اور نئے حالات کے تحت اپنے عمل کی ری پلاننگ کرنا کچھ سکھ دانشوروں نے اپنی کمیونٹی کو بتایا کہ انڈیا کی آزادی 1947 کے بعد سکھ کمیونٹی نے انڈیا میں کافی ترقی کی ہے انڈیا میں ان کی تعداد صرف دو فیصد ہے مگر عملاً وہ انڈیا کی بیس فیصد اقتصادیات کو کنٹرول کر رہے ہیں اس کے بعد خالصہ تحریک کے لیڈر سردار جگجیت سنگھ چوہان وفاد دو ہزار اپنی کمیونٹی میں غیر مقبول شخصیت بن گئے اب سکھ کمیونٹی کے لوگوں نے ری پلاننگ کے ذہن کے تحت عمل کرنا شروع کیا یہاں تک کہ اب پنجاب انڈیا کے خوشحال ریاستوں میں سے ایک ہے سکھ کمیونٹی کی یہ مثال فلسطین اور کشمیر پر پوری طرح منطبق ہوتی ہے اگر کشمیر اور فلسطین کے مسلمان اس تجربے سے سبق لے اور اپنی قومی جد و جہد کی ری پلاننگ کریں تو بلا شبہ وہ ایک نئی تاریخ بنا سکتے ہیں دونوں علاقوں میں ترقی کے غیر معمولی مواقع موجود ہیں جو غیر حقیقت پسندانہ مزاج کی بنا پر ناقابل استعمال پڑے ہوئے ہیں اگر فلسطین اور کشمیر کے مسلمان ری پلاننگ کے راز کو جانیں تو وہ بلا شبہ اپنے لیے ایک عظیم مستقبل پیدا کر سکتے ہیں موجودہ زمانے میں نہ صرف کشمیر اور فلسطین بلکہ تمام دنیا کے مسلمان منفی, منفی سوچ میں جی رہے ہیں وہ دوسروں کو ظالم اور اپنے کو مظلوم سمجھتے ہیں اس ذہن کی بنا پر ان کے اندر مثبت سوچ یعنی پازیٹیو تھنکنگ کا ڈیولپمنٹ نہیں ہوا وہ اپنی ماضی کی گلوری کو جانتے ہیں لیکن وہ حال کے مواقع سے بے خبر ہیں وہ شکایت کلچر کو جانتے ہیں لیکن وہ مبنی بر حقیقت منصوبہ بندی سے واقف نہیں ان کی سوچ اپنی مفروضہ ظالموں کی شکایت پر قائم ہے اس بنا پر وہ اپنے آپ کو مظلومیت کے خانے میں ڈالے ہوئے ہیں موجودہ زمانے کے مسلمان اگر اس منفی سوچ سے باہر آئیں تو وہ دریافت کریں گے کہ فیصلے کی جو بنیاد زمانے نے فراہم کی ہے وہ آئین ان کے حق میں ہے آج کا زمانہ پوری طرح ایک بدلا ہوا زمانہ ہے لیکن مسلمان گزرے ہوئے ماضی کے دور میں جی رہے ہیں وہ عملاً تاریخ کے قید یعنی آف ہسٹری بنے ہوئے ہیں یہی مسلمانوں کا اصل مسئلہ ہے اور اسی کی اصلاح سے نئے دور کا آغاز ہوگا لکھنؤ کے ڈاکٹر عبد الجلیل فریدی انیس سو تیرہ سے انیس سو مسلم مجلس مشاورت کے سی صدر تھے انہوں نے ایک روزنامہ اردو اخبار نکالا تھا قائد اس میں انہوں نے اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ مسلم صحافت ایک احتجاجی صحافت پروٹسٹنٹ جرنلزم ہے یہ مسلمانوں کی موجودہ زمانے کی پوری صحافت پر صادق آتا ہے ہندوستان کے مسلمان کو اس کے بجائے تخلیقی صحافت کریٹو جرنلزم کو وجود میں لانا ہوگا اس کے بعد ہی وہ آج کی دنیا میں اپنے لیے کوئی نیا دور پیدا کر سکتے ہیں شکایت اور احتجاج کے ذریعے انہیں کچھ ملنے والا نہیں